وک اللہ علطَ فنار الفافی بمافِ صحیح حین <تصفيق> یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام تر احادیث پہ مشتمل ہے لیکن اس کتاب میں احادیث کے تقرار سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے احادیث کی تعداد تقریباً دو ہزار ہے اور کتاب کے مؤلف نے اس کتاب کو دس بڑے مقاصد میں تقسیم کیا ہے ان میں سے چوتھا مقصد ہے احکام الاسرہ یعنی وہ احادیث جن کا تعلق خاندان کے احکام و مسائل سے ہے اور اس چوتھے مقصد میں کئی کتب ہیں ان میں سے چوتھی کتاب ہے احکام المولود بچے کے احکام کے بارے میں اور اس کتاب میں پہلی فصل تھی نسب کے بارے میں اور دوسری فصل آج ہم پڑھیں گے وہ کیا ہے اتسمیت ولاقیقہ بچے کے نام رکھنے کے بارے میں اور عقیقہ کے بارے میں اور اس میں پہلا باب ہے باب تسم مئو بسمی ولا تکنو بکنیتی کہ میرے نام پہ نام رکھ سکتے ہو لیکن میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو حدیث 1072 زیرو ایک ہزار بہتر قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا انجاب بن عبد اللہ یہ قال روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے وہ کہتے ہیں ولید علی رد المنا غلام الفصما القاسم ہم میں سے کسی آدمی کے ہاں بچہ پیدا ہوا فسما تو اس نے اس کا نام رکھا قاسم اب بچے کا نام قاسم ہوگا تو باپ کا نام کیا بنے گا القاسم فقالت النصار تو انصاری کہنے لگے لا نک کا اب القاسم ہم تمہاری کنیت ابو القاسم نہیں رکھیں گے ہم تمہیں ابو القاسم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے ولا نُنْعِمُكَ امو کا اور اس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی نہیں کریں گے یعنی کہ تم نے اپنے بیٹے کے نام قاسم رکھا ہے تاکہ تمہاری کنیت نبی علیہ السلاۃ اسلام کی کنیت کی طرح ہو جائے تو ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے فعت نبی یا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آدمی نبی علی الصلاۃ اسلام کے پاس آیا فقالت اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ولید علی غلامن میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا فسم القاسم تو میں نے اس کا نام قاسم رکھا فقالت الانصار تو انصاریوں نے کہا لا نکنیک القاسم ہم تم القاسم کی کنیت نہیں دیں گے ہم تمہیں ابو القاسم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے ولان العم و اور اس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی نہیں کریں گے فقال نبی و صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسنت الانصار انصاریوں نے بہت اچھا کیا ان کے انصاریوں نے جو کچھ تم سے کہا ٹھیک کہا سم و بسمی میرے نام پہ نام رکھ لو ولا تکنو بکنیتی <بِكُنِّيَتِي> میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو فعین قاسم سوائے اس کے نہیں میں ہی قاسم ہوں تو یہ حدیث ہے اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ صحابی جنہوں نے اپنے بچے کے نام قاسم رکھا تھا ان کا تعلق انصار سے تھا مہاجرین سے نہیں تھا تو انصاریوں نے کہا کہ ہم تمہیں القاسم نہیں کہا کریں گے کیوں کیونکہ القاسم کس کی کنیت ہے نبی علیہ اللاط والسلام کی تو وہ صحابی نبی علیہ اللاط والسلام کے پاس آئے اور آپ کے سامنے ساری بات رکھی تو آپ نے کہا میرے نام پہ اپنے بچوں کے نام تم رکھ سکتے ہو کیا محمد احمد اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور صحابہ کے نام میں سے بہت سے ایسے تھے جن نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے تھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کے کی نام کیا تھا محمد تھا اور جناب علی کے بھی ایک بیٹے کے کی نام کیا تھا محمد تھا اور بھی کئی صحابہ کے نام ہیں جن کے کی نام کیا ہے محمد ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پاک و ہند میں ایک جانب ہم چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا نام اپنے بچے کو دیں محمد لیکن ساتھ ہی ایک نام اور رکھ لیں گے مثال کے طور پہ محمد نذیر اب بچے کو کس نام سے پکارا جائے گا نذیر کے نام سے محمد غائب ہو گیا صرف کاغذات میں رہے گا ایڈنٹی کارڈ میں رہے گا پاسپورٹ میں رہے گا لیکن لوگ جب بھی پکار لیں گے کیا کہیں گے نظیر تو جب آپ نے اپنے بچے کا نام نبی علی سطح کے نام پہ رکھا ہے تو وہی نام رہنے دیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نام کو سنگل لینے دیں پھر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کا نام محمد ہی ہے پھر وہ نظیر نہیں کہیں گے ہاں اگر کسی بچے کے والد کا نام نظیر ہے تو پھر محمد نذیر کا حادت کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ لوگ جانتے ہیں نظیر اس کا نام نہیں اس کے والد کا نام ہے تو اس انداز سے اگر آپ دو لفظوں پہ مشتمل نام رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں ورنہ صحابہ کے نام کے نام اور اربوں کے ہاں اب بھی نام سنگل ہوتی ہیں محمد یا اسماعیل یا ابراہیم یا احمد یا علی یا عمر تو بر السمو بسمی میرے نام پہ نام رکھ لو اس کی آپ اجازت دے رہے ہیں ولا تکنو کنتی اور میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو اس سے آپ نے کیوں روکا صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ایک بار آپ بزار سے گزر رہے تھے بلکہ یہ اس حدیث میں آ رہا ہے جو بعد میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ بزار سے گزر رہے تھے تو کسی نے کہا ابوالقاسم آپ نے مڑ کر دیکھا تو پکارنے والے نے کہا جی میرا میرے مقصود آپ نہیں تھے میں نے آپ کو بالقاسم نہیں کہا کسی اور کو کہا ہے تو تب آپ نے کہا تھا کہ آئندہ میری کنیت پہ کوئی کننیت نہ رکھے, رکھے, رکھے اچھا اس کے بعد آخر میں آپ یہاں فرما رہے ہیں فعن نما ان قاسم میں قاسم ہوں بلکہ اس سے بھی پہلے یہ مسئلہ وعدے کر دوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ میری کنیت پہ تم کنیت نہیں رکھ سکتے اس کا تعلق آپ کی زندگی سے تھا یہ کیسے ہمیں پتہ چلا کیونکہ نبی علی السلاط والسلام نے کب منع کیا تھا جب ابوالقاسم کہا گیا اور آپ نے مڑ کر دیکھا تو پتہ چلا ابوالقاسم سے مراد کو اور ہے تو نبی علی السلاط و اسلام سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے مقدس انسان ہے القاسم کہا جائے آپ مڑ کر دیکھیں پتہ چلے آپ مراد نہیں ہیں تو یہ آپ کی شان کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے تو اس لیے آپ نے روک دیا اور جب آپ فوت ہو گئے تو اب یہ سبب ختم ہو گیا دوسرے نمبر پہ حدیث ہے ہمارے پاس ابو دعو شریف کی اور اس کا نمبر بھی میں لکھوانا چاہوں گا فور نائن سکس سیون اور تندری شریف میں اس کا نمبر ہے ٹو ایٹ فور تھری اس میں کیا آتا ہے کہ جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰن فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علی السرۃ اسلام سے کہا کہ اگر آپ کے بعد میرے ہاں کو بچہ پیدا ہو تو کیا میں اس کا نام محمد رکھ سکتا ہوں اور میں اسے آپ کی کنیت دے سکتا ہوں آپ نے کہا نام ہاں تم ایسا کر سکتے ہو اس حدیث کو شیخ علمانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے تو پتا چلا کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنے بچے کے نام محمد بھی رکھ سکتے ہیں احمد بھی رکھ سکتے ہیں قاسم بھی رہ سکتے ہیں اور پھر آپ کیا بن جائیں گے القاسم بن جائیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں. نہیں ہے آخر میں آپ نے کہا پھر ان نما قاسم میں ہی قاسم ہوں میں تقسیم کرنے والا ہوں پہلا سوال یہ کہ آپ کیا تقسیم کرنے والے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کیا تقسیم کرنے والے ہیں تو اس مفہوم میں چند اور احادیث ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے پتا چلے گا کہ آپ کیا تقسیم کرنے والے ہیں اور تقسیم کرنے کے معاملے میں آپ کس حد تک خود مختار ہیں اور کس حد تک آپ کے پاس اختیارات ہیں تو یہ پہلی روایت ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں ان نما ان قاسم وخازن خاذن و کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور میں کیا ہوں خازن ہوں کیا مطلب کہ خزانہ میرے پاس ہوتا ہے خزانہ اللہ نے دیا ہے میرے پاس خزانہ ہوتا ہے تو میں تقسیم کرنے والا ہوں و اللہ اور دینے والا کون ہے اللہ داتا کون ہے اللہ اس کے بعد دوسری حدیث یہ بھی بخاری کی ہے اور پہلی بھی بخاری کی تھی کہ میں یورد اللہ بقیرن فق ہوف دین و اللّہ الموقی القاسم جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لیں اللہ تعالیٰ اسے دین میں بصیرت دیتے ہیں سمجھ بوجھ دیتے ہیں دین کا اسے علم دیتے ہیں واللہ اللہ اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں تو یہاں پہ کیا لگ رہا ہے اللہ کیا دینے والا اور میں کیا تقسیم کرنے والا ہوں ویسے تو اللہ ہر چیز اللہ دینے والا ہے لیکن یہاں پہ زیادہ مراد کیا چیز ہے علم کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کے ارادہ کر لے اسے اللہ تعالیٰ دین کا علم دیتے ہیں دین میں اسے اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دیتے ہیں ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں اللہ دینے والا اور میں تقسیم کرنے والا ہوں یعنی کہ علم دینے والا اللہ اور لوگوں کو علم لوگوں تک علم پہنچانے والا کون میں ہوں تو قاسم کا پہلا معنی کیا ہوا کہ آپ علم تقسیم کرنے والے ہیں اور یقیناً آپ نے علم تقسیم کیا ہے آپ نے یعنی کہ لوگوں تک آپ نے اللہ کا قرآن پہنچایا اللہ کی آیات پہنچائیں اور پھر اپنی احادیث وہ بھی وہی کی شکل ہے وہ بھی آپ نے پہنچائیں اس کے بعد تیسری حدیث اس معنی میں کیا ہے ما اوقی کم ولا امنا آپ کہنے نہ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں اور نہ میں تم سے کچھ روکتا ہوں نہ میں دینے والا نہ میں کچھ روکنے والا جیسے ہم نماز کے بعد وہ دعا پڑھتے ہیں جو نبی علی عصلام پڑھا کرتے تھے اللہم لا مانع لما آطیت ولا ولامیہ لما مناتا ولا عنف الجدیم نکل جد اے اللہ جو تو دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا اور جو تو روک لے کو دے نہیں سکتا یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو چیز دیں اور کوئی پیر کوئی مولوی صاحب کوئی بزرگ کوئی فلستہ کوئی جن کوئی نبی کوئی ولی اس میں رکاوٹ بن جائے یہ ممکن نہیں ہے اور اللہ تعالی کچھ نہ دینا چاہیں اور اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی ولی کوئی پیر کوئی نبی کوئی فلستہ کوئی جن وہ چیز کسی کو دے دے یہ ممکن نہیں ہے تو یہاں پہ بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں ما ولا میں تم کو نہیں دیتا ہوں نہ میں تم سے کچھ روکتا ہوں ان نہ قاسم میں تو ایک تقسیم کرنے والا ہوں آزا تو عمر تو میں وہاں پہ یہ مال رکھتا ہوں جہاں مجھے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اسے دیتا ہوں جس کے بارے میں مجھے حکم ملتا ہے کہ اس کو مال دے دیں تو نبی علی السلاۃ مال غنیمت تقسیم کرنے والے تھے آپ مال زکوٰۃ لوگوں میں تقسیم کرنے والے تھے آپ لوگوں میں صدقہ خیرات کرنے والے تھے تو یہ مال تقسیم کیا کرتے تھے اور ایسی آپ نے اللہ کی طرف سے دیا وہ علم بھی تقسیم کیا ہے لیکن کیا دنیا کو جو کچھ ملتا ہے وہ آپ کے تقسیم کرنے سے ملتا ہے آپ کے ذریعے ملتا ہے یا آپ کے بغیر بھی ملتا ہے کیونکہ وہ لوگ جو نبی علی عصد اسلام کی ذات کے تعلق سے غلو سے کام لیتے ہیں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں مبالغہ سے کام لیتے ہیں وہ لوگوں کو یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دینے والا لیکن دنیا میں تقسیم کرنے والے کون نبی علیس اسلام اور ہمارے پیر تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کو آپ علی سداسلام کے آنے سے پہلے رزق کون دے رہا تھا اور آپ کے زمانے میں کافروں کو کون دے رہا تھا چلیں آپ تو مسلمانوں کو مالی غنیمت دیا کرتے تھے مالی زکا تقسیم کرتے تھے لیکن باقی دنیا کہاں سے کھا رہی تھی باقی دنیا کو نعمتیں کہاں سے مل رہی تھیں تو نہ اپنی زندگی میں ہر ایک کو آپ مال دینے والے تھے اور فوت ہونے کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اللہ نے قاسم ہونے کے بارے میں یہ بتایا کہ خود میں بھی قاسم ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ زخرف میں اہم یکسم نہ رحمت ربک نہ بینہم نہم فی حیات دنیا دنیاوی زندگی میں لوگوں کے ماں بین دنیا کو ہم نے تقسیم کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی مال دینے والے اللہ ہی تقسیم کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کیسے تقسیم کرتے ہیں کبھی کسی نبی کے ذریعے کبھی کسی بادشاہ کے ذریعے اب دیکھیں نا جب نبی علیہ السلام دنیا سے اٹھ گئے چلے گئے تھے تو پھر مال تقسیم ہوتا لیکن کے ذریعے ابو بکر صدیق کے ذریعے عمر فاروق کے ذریعے جناب عثمان کے ذریعے جناب علی کے ذریعے اور کئی لوگوں کو ان کے بغیر ملتا رہا آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی لوگوں کو مال اللہ کے رسول کے سبب کے بغیر ملتا رہا مثال کے طور پر جو لوگ کاروبار کرتے تھے تو کاروبار کن کے ساتھ کرتے تھے اللہ کے رسول کے علاوہ دیگر لوگوں سے تو ان کے ان کو جو رزق ملتا تھا سبب کون بنتے تھے دیگر لوگ تو آپ علی صنام کے بارے میں آپ کی زندگی کے تعلق سے یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ سارا مال آپ کے ذریعے تقسیم ہوتا تھا جائے کہ یہ کہا جائے کہ آج بھی آپ کے ذریعے تقسیم ہوتا ہے آپ کے زمانے میں یہ صورتحال حال تھی آپ قرآن کریم سے رہنمائی لے لیں اس معاملے میں کس سے رہنمائی لے لیں قرآن کریم سے سورہ زخرف پچیس ماں میں نے ایتیں پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تقسیم کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ سورہ توبہ ہے میرے سامنے ایت نمبر اکانوے بانوے نائنٹی ون نائنٹی ٹو یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے غزوہ تبوک کا اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ غزو تبوک سے کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہے ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ کوئی بیمار تھا اور کسی کے پاس سواری نہیں ہی تھی تبوک بہت دور تھا مدینہ سے تبوک بہت دور کا سفر تھا اس کے لیے سواری ہونا ضروری تھا اور کئی صحابہ کرم آپ کے پاس آئے اللہ کے سرخ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں ہماری مدد کریں ہمیں سواری دیں ہمیں اونٹنی دیں جس پہ بیٹھ کے ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں ہم بھی اللہ کی راہ میں لڑیں اور آپ آگے سے کیا کہتے ہیں میرے پاس کوئی سوال ہی نہیں وہ صحابہ اکرام قرآن کے الفاظ ابھی میں مہتوں کے ترجمہ کروں گا قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ صحابہ اکرام روتے ہوئے واپس گئے اگر آپ ہوتے مشکل کشا حاجت روا تو آپ کہتے بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے لیکن ایسا نہیں ہوا یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل عیسا علفائی ولا علی کمزور لوگوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے یعنی کہ وطبوک کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے کوئی گناہ نہیں ہے ولا الل اور جو بیمار تھے ان پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے ولا الدین جدون ما الفقون حرج اور نہ ہی ان لوگوں پہ کوئی حرج ہے گناہ ہے جن کے پاس مال نہیں تھا جس مال کے ذریعے تیاری کرتے اور لڑتے ادا نسول اللّہ و ہی ان لوگوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جب یہ دل سے خیر خواہ ہوں اللہ کے رسول کے جب دل سے مخلص ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی کہ اگر منافق بیمار ہے اور وہ زیر اللہ کے رسول کا مخلص نہیں ہے تو چاہے اس کا عذر درست تھا کہ وہ اس وجہ سے لڑائی میں شریک نہیں ہو سکا کہ وہ کیا تھا بیمار تھا وہ پھر بھی گنگار ہوگا دل نیت ہی خراب ہے وہ تو چاہتا تھا کہ میرا گانا بن جائے لیکن فرمایا وہ جو کھڑے تھے سچے تھے جہاد میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن کمزور تھے بیمار تھے یا مال نہیں تھا ان پہ کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد اعتماد بانوے میں ولا الدین ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جو جب آپ کے پاس آئے کیوں آئے لتا ہوں تاکہ آپ ان کو سواری دیں تاکہ آپ ان کو اونٹنیاں دیں جن پہ بیٹھ کے وہ جا سکیں کلتا آپ نے کہا لا آجیدو ما احملکم علئی میرے پاس اونٹیاں نہیں ہیں جو میں تمہیں دوں میرے پاس سواریاں نہیں ہیں جو میں تمہیں فراہم کروں تولو تو وہ واپس مڑے واپس گئے اس حال میں کہ وہ آ من تفیدم حسنا ان کی جو آنکھیں تھیں وہ آنسوں سے بہہ رہی تھیں کیوں جی کیوں پریشان تھے کیوں غم تھا کیوں رو رہے تھے اللہ جدومافكون انہیں افسوس تھا کہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جس مال سے ہم اُنٹیاں خریدیں اور ہم بھی اپنی یہ خواہش پوری کریں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ كلام رو رہے ہیں اور کام بھی جہاد کا خیر کا کام اور آپ کو ضرورت بھی ہے ان کی صحابہ كلام کی لڑائی میں آپ ان سے مستغنی نہیں ہیں بے نیاز نہیں ہیں اگر آپ ہوتے مشکل کو حاجت روا غو سے اعظم اور اللہ کی طرف سے مال تقسیم کرنے میں آپ کے اختیارات بے پناہ ہوتے تو آپ کہتے کہ کوئی مسئلہ نہیں اور پھر آپ لوگوں کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی جو بخاری میں آتی ہے کہ آپ کا مہمان آ گیا اس کی ضیافت کے لیے کھانا دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا آپ کی بیویوں میں سے کسی بیوی کے گھر میں کچھ نہیں تھا حتیٰ کہ آپ کو مسجد میں اعلان کرنا پڑا کہ کون ہے جو میرا مہمان اپنے گھر میں لے جائے اور میں اس کے لیے دعا کروں گا تو پتہ چلا کہ آپ مشکل کشا نہیں تھے حاجت روا نہیں. نہیں تھے ہاں جتنا مال اللہ نے دے دیا اللہ کے آرڈر کے مطابق آپ نے اتنا تقسیم کر دیا یہ تو ہم مانتے ہیں اچھی طرح مانتے ہیں نہیں مانیں گے تو عقیدہ صحیح نہیں ہوگا ہم مانتے ہیں کہ آپ قاسم تھے علم بھی تقسیم کرتے رہے مال بھی تقسیم کرتے رہے لیکن کتنا جتنا اللہ نے دے دیا یہ کہا جائے کہ آپ اس میں خود مختار تھے ایسا نہیں ہے اور اب آپ کے لیے ایسا کچھ بھی کرنا ممکن ہے؟ نہیں. نہیں کیونکہ آپ فوت ہو چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں اس کے بعد حدیث نمبر ایک ہزار تہتر ون زیرو سیون تھری قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان انسن رضی اللہ عنہ روایت جنابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بقي عي ایک آدمی نے بقی میں آواز دی کیا کہا یا القاسم اے ابو القاسم اور دوسری روایتوں میں وضاحت آئی ہے کہ بقی میں ایک بازار ہوا کرتا تھا اس بازار میں آپ جا رہے تھے اس بازار سے آپ گزر رہے تھے تو ایک آدمی نے آواز دی اے ابو القاسم فلطفت علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیۃۃ وسلام نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا فقالا تو اس نے کہا لم آئنی کا میرے مقصود آپ نہیں ہیں میں نے ابو القاسم کہا کہ آپ کو مراد نہیں لیا قال تو آپ نے کہا سمو بسمی میرے نام پہ نام رکھو ولا تک تنو اور میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو اس کے بعد باب نمبر دو باب التسمی بی اسماعیل الانبیاء انبیاء کے علیہم علیہ اسلام کے ناموں پہ بچوں کے نام رکھنا حدیث نمبر ایک ہزار چوہتر ون زیرو سیون فور قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی موسا رضی اللہ عنہ قال روایت ہے جناب ابو موسا اشری سے جن کا نام کیا عبداللہ بن قیس, قیس. کہتے ہیں کہ ورید علی غلام میرے ہاں بچہ پیدا ہوا میرا بچہ پیدا ہوا فاتحی تو بحی النبی یا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اسے نبی علی سات وسلم کے پاس لے کر آیا فسم ماہ ابراہیم تو آپ نے اس کا نام کیا رکھا ابراہیم فہم نہ کہو تو آپ نے اسے خجور کے ذریعے گھٹی دی گھٹی دینا کسے کہتے ہیں یعنی کہ کھجور لی آپ نے اور آپ نے منہ میں ڈالی اسے چبایا نرم کیا اور پھر وہ بچے کے منہ میں ڈال دی بچے کے حل کے ساتھ لگا دی گٹی یعنی کہ وہ پہلی چیز جو بچے کے منہ میں داخل ہوتی ہے تو آپ نے اس بچے کو خجور کے ساتھ گھٹی دی ودا لہ اور آپ نے اس بچے کے لیے برکت کی دعائیں کی و دفاع اور آپ نے وہ بچہ میرے حوالے کر دیا یہ کون کہہ رہے ہیں ابو موسا شری بچے کے والد وکان اکبر والدی ابھی موسا اور یہ بچہ یعنی کہ جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا ہے ابو موسا اشریح کی اولاد میں سے سب سے بڑا تھا جی ہاں اچھا جی یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ آپ علی سات وسلام نے بچے کا نام رکھا ہے کب رکھا ہے دن کون سا تھا پہلا دن بچے کی زندگی کا پہلا دن ہے جب کہ صحیح حدیث میں آفرماتے ہیں کہ ساتویں دن بچے کا کیا کرو رکھو بچے کا عقیقہ بھی کرو اور اس کا نام بھی رکھو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ساتویں دن سے پہلے نام رکھ سکتے ہیں تو جواب اس حدیث میں آ گیا کہ بالکل رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیے ابھی پہلا دن ہے اور پہلے دن ہی آپ نے بچے کا نام رکھ دیا کیا ابراہیم خود نبی علی صلاحت والام نے ایک دن صبح لوگوں کو بتایا کہ رات میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے والد ابراہیم کے نام پہ ابراہیم رکھا ہے ابراہیم سے مراد کون نبی ابراہیم علیہ السلام کیونکہ وہ آپ کے اوپر جا کے کیا ہے والد ہیں آپ کے تو آپ نے بھی اپنے بچے کے نام دوسرے دن رکھ دیا بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں پہلے دن اور یہاں پہ ابو مسافری کے بچے کے نام بھی آپ نے پہلے دن رکھ دیا اور ایسے ہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نما ان کا نام بھی پہلے دن ہی رکھ دیا گیا تھا تو پہلا مسئلہ میں کیا معلوم ہوا یہاں سے کہ یہ نام ضروری نہیں کہ آپ ساتویں دن رکھیں آپ پہلے دوسرے تیسرے دن چوتھے دن بھی در سکتے ہیں اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ انبیاء کے نام علی مسط اسلام کے ناموں پہ بچوں کا نام رکھنا بہت عمدہ بات ہے یہ نبی علی اسلام کا طریقہ ہے آپ نے اپنے بیٹے کے نام بھی کیا رکھا ابراہیم ابو موسری کے بیٹے کے نام کیا رکھا ابراہیم تو اس سے کیا ہوگا آپ کے بچوں کے دلوں میں انبیاء کے نام علیہط اسلام کی محبت پیدا ہوگی شوق پیدا ہوگا ان کی طرح بننے کا ان کے رسے قدم پہ چلنے کا تو اس لیے اپنے بچوں کے نام انبیاء کے علیہ مصط اسلام کے نام پہ رکھیں اور صحابہ اکرام کے نام کے نام پہ رکھیں اور دیگر جو بڑے بڑے علماء کے نام گزرے ہیں ان کے نام پہ رکھیں اور پھر اللہ کی طرح منسوب کر کے رکھیں تو یہ اور عمدہ بات ہے مثال کے طور پہ عبداللہ اللہ اللہ کا بندہ عبدالرحمان رحمان کا بندہ اس بارے میں آگے آنے والی ہے اس کے بعد اس حدیث میں کیا مسئلہ آیا گٹی کا گٹی دینا تو اس بارے میں علمائے کے نام کیا کہتے ہیں گٹی دینے کے معاملے میں علماء اکرام کے دو موقف ہیں ایک موقف یہ ہے کہ یہ چیز خاص تھی نبی علی سات اسلام کے ساتھ کیوں کیونکہ لوگوں کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہمارے بچے کے منہ میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہو وہ نبی علی اسد اسلام کی تھوک ہو آپ کا لواب ہو اور آپ کا لواب کیا تھا بابرکت تھا تو کیا آپ کے بعد جو لوگ ہیں ان کے لواب کو ہم بابرکت برکت کہہ سکتے ہیں بالکل نہیں کہہ سکتے نبی علی سعد اسلام کا لعاب بابرکت تھا لیکن آپ کے بعد کسی اور کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا لعاب بابرکت ہے بالکل نہیں کہہ سکتے تو اس لیے کئی علماء کے کا موقف ہے کہ گھٹی دینے کا معاملہ نبی علی السلاۃسلام کے ساتھ خاص تھا آپ کے بعد یہ معاملہ نہیں ہے دوسرا موقف یہ ہے اور یہ موقف اکثر علماء نام کا ہے کہ گٹی دینا یہ نبی علی اسلاط والسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ برکت آپ کے لعاب میں تھی ہم یہ نہیں کہتے کہ بعد والے لوگوں کے لعاب میں برکت ہے ان کی تھوک میں برکت ہے لیکن بعد میں بھی گھٹی کا اہتمام کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے <تصفح> اور اس کی دلیل ایک حدیث ہے <تصفح> جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسے امام احمد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں تو اس میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور بچے کے بچے کو گٹی نہیں دی گئی میری والدہ نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول اس کو گٹی دیں گے الفاظ سنگے ذرا ان سب مالک کہتے ہیں وکالی حت ان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ نے اس بات کو ناپسند جانا کہ وہ اللہ کے رسول سے پہلے بچے کو گٹی دیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول علی صد و السلام اگر گٹی نہ دیتے تو کس نے دینی تھی ان میں نے تو انہوں نے اللہ کے رسول کے گٹی دینے سے پہلے گٹی دینے کو ناپسند جانا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ان کے یہاں معروف تھی دیگر لوگ بھی گٹی دیا کرتے تھے ایسا نہیں تھا کہ ہر بچے کو نبی علی صن کے پاس لایا جاتا ہو اور ہر بچے کو گھٹی آپ دیتے ہو بہت سے بچے آپ کے پاس لائے جاتے تھے یہ بات صحیح ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ سب بچے تو اس لیے گٹی آپ کے بعد بھی دی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور پھر آپ نے گٹی کس کی دی ہے کھجور کی تو علمائے نام کا موقف یہ ہے کہ گھٹی دینے کے معاملے میں سب سے بہتر چیز کھجور ہے کھجور نہ ملے تو پھر کوئی اور چیز استعمال کی جا سکتی ہے اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ آپ نے بچے کے لیے برکت کی دعا کی تو جو آج کل بچے کو کیا دے گھٹی دے وہ اس کے لیے کیا کرے برکت کی دعا کرے اور برکت کی دعا یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص نہیں ہے کوئی بھی دعا کسی کو دے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے میں برکتیں ڈالے اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے اللہ اس کو قرآن کا حافظ بنائے اللہ اسے آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے یہ تو کوئی بھی دعا دے سکتا ہے تو بہرحال یہ تھا باب انبیاء امبیا کے نام علیہ اسلام کے نام پہ بچوں کے نام رکھنا <سلام> اس کے بعد تیسرا باب باب تحویر الاسم الا احسن ہو کسی کا نام اس سے بہتر نام میں تبدیل کر دینا کسی کا نام پہلے سے رکھا ہوا ہے تو وہ نام تبدیل کر کے اسے جو نام پہلے سے موجود تھا اس سے بہتر نام دینا آپ پہلا نام جو ہوگا یا تو غلط ہوگا یا اتنا مناسب نہیں ہوگا یا اس کا معنی اچھا نہیں ہوگا تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے نام تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے حدیث نمبر ایک ہزار پچہتر ون زیرو سیون فائیو قوف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابھی ہو الب کا نسم و برہ جناب ابو حریرا رضی اللّہ تعلع سے رویت ہے کہ بے شک زینب ان کا نام برّہ تھا یہاں کون سی زینب مراد ہیں اس بارے میں دو قول ہیں ایک یہ کہ اس سے مراد نبی علی صد اسلام کی وائف ہیں زینب بنتے جاش رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد ام سلمہ کی بیٹی زینب ہے ام سلما رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی زینب تو جہاں تک تعلق ہے اس موقف کا کہ اس سے مراد آپ کی وائف زینب منتجاج ہیں تو اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں اور اس کا نمبر ہے دو ہزار ایک سو اکتالیس ٹو ون فور ون وہاں پہ وضاحت آئی ہے کہ یہ زینب کون تھیں زینب بنت جاش تو جناب ابو اعلیٰ کہتے ہیں کہ زینب کا نام کیا تھا برہ برہ کا معنی کیا ہوتا ہے بہت نیک نیکو کار ہر لحاظ سے نیک تو اس میں کیا مسئلہ تھا فقیلا تو زکی نفسا تو کہا گیا کہ زینب اپنی پارسائی بیان کرتی ہیں اپنے آپ کو پاک قرار دیتی ہیں کہ میں برہ بر ہوں یعنی کہ میں بہت نیک ہوں تو یہ تو اپنے بارے میں خود بیان کرنا ہے کہ میں نیک ہوں فسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب تو نبی علیہ سد اس نے ان کا نام پھر کیا رکھا زینب رکھا تو پہلا نام کیا تھا برہ بر پھر کیا نام قرار پایا زینب اور یہی معاملہ ہوا ہے آپ کی ایک اور وائف سیدہ بنت تہارس کے ساتھ رضی اللہ تعالی نے ان کا نام بھی برا تھا اور آپ نے تبدیل کر کے ان کا نام کیا رکھا جویریہ رکھا اور کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ برا نام پہ اس لیے بھی رادی نہیں تھے کہ میں گھر سے نکلوں گا تو کہا دیا کہ کہاں سے آئے ہیں جی برا کے پاس سے آئے ہیں یعنی کہ برا کو چھوڑ کے بارہ آ گئے تو آپ نے بہرحال اس نام کو پسند نہیں کیا تو پھر نام کیا دیا آپ نے زینب نام دیا یعنی کہ ایک وائف کے نام زینب رکھا دوسری کے نام کیا رکھا جو والی حدیث جو ہے وہ ہے دو ہزار سو چالیس ٹو ون فور زیرو مسلم شریف میں اس کے بعد حدیث نمبر ایک ہزار چھہتر ون زیرو سیون سکس خاں اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے امام ہے بخاری انب نمسیب ان ابی ہی روایت ہے مصیب کے بیٹے سے اور وہ کون ہے سعید سعید بن بلمس بہت بڑے تابی طابین میں ان کا بہت بڑا نام ہے عبادت کے لحاظ سے بھی اور علم کے لحاظ سے بھی وہ روایت کرتے ہیں کہ سیاہ نبی ہی اپنے باپ سے باپ کون ہے مسیب اور یہ ان صحابہ کے میں سے ہیں جنہوں نے نبی علی السلاۃ و السلام کے ہاتھوں پہ بیت رضوان کی تھی ہدیبیہ کے مقام پہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیت کی تھی اور یہ کتنے صحابہ کے نام تھے ٹوٹل تقریباً چون صحابہ کرام بی کی تھی کہ ہم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیے بغیر مدینہ واپس نہیں جائیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے <خصفح> <خصفح> اس کے بعد سعید بن مسیب روایت کر رہے ہیں اپنے باپ مسیب سے اور وہ کس سے روایت کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان اباہو کہ ان کے باپ وہ کون حزن کیا نام ہے حزن حزن بن وہ القرشی المخزومی مہاجرین صحابہ کے نام میں سے ہیں تو مسیب کہتے ہیں کہ ان کے والد حزن جاء علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علی سات اسلام کے پاس آئے فقال تو آپ نے کا مسمک آپ کا نام کیا ہے تمہارا نام کیا ہے قال حسن وہ کہنے لگے میرا نام کیا ہے ہزن اور حزن کس کو کہتے ہیں سخت زمین کو اور اس کے مقابلے میں لفظ کیا ہوتا ہے سہل نرم تو حزن سخت اور سہل کیا ہو گیا نرم تو قال آپ نے کا انت سہل کہ تم سہل ہو ان کے نام کی بجائے کیا نام اختیار کر لو سہل اور یہ آپ کا مشورہ تھا یہ آپ کا کیا تھا مشورہ, مشورہ تھا یہ آپ کا آرڈر نہیں تھا قال تو وہ کہنے لگے کون حزن کہ لاغ رسمن سمانی ہی ابھی میں وہ نام تبدیل نہیں کروں گا جو نام مجھے میرے باپ نے دیا ہے میں وہ نام تبدیل نہیں کروں گا جو میرا جو نام کس نے رکھا ہے میرے باپ نے قال ابن المسیب سعید بن مسیب کہتے ہیں تابی کہتے ہیں کہ فما ذالۃ الحضور توفین بعد ہمیشہ ہم میں اس کے بعد کیا رہی سختی رہی دشواری رہی یعنی کہ اس کے بعد یعنی کہ جب ہمارے دادا نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات نہیں مانی اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے امور میں مشکلات پیدا ہوتی رہیں ہمارے معاملات جو تھے ان میں مشکلات اور مصائب پیدا ہوتے مسائب پیدا ہوتی نہیں اور ہمارے اخلاق میں بھی سختی رہی ہمارے اخلاق میں بھی کیا رہی سختی, سختی, رہی. سختی رہی تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی نام غیر مناسب ہے جس کا معنی اتنا اچھا نہیں بنتا تو وہ تبدیل کر کے اچھا نام اختیار کر لینا یہ اچھی بات ہے لیکن اگر وہ وہی نام رہنے دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اب اگر گناہ ہوتا تو نبی السلام اصرار کرتے اور آڈر دیتے کہتے نہیں واجب ہے اگر میری بات نہیں مانو گے تو تم میرے نافرمان کہلاؤ گے لیکن آپ نے اس پہ اصرار نہیں کیا لیکن اگر نام ایسا ہو جس سے کفر و شرک کی بدبو آتی ہو تو پھر اسے تبدیل کرنا ضروری ہو جائے گا لیکن اگر شریعت کے خلاف نام نہیں ہے اور مانا اتنا زیادہ مناسب نہیں ہے تو اسے تبدیل کر لیا جائے تو اچھی بات ہے تبدیل نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب اگر یہاں پہ یہ تبدیل کرنا واجب ہوتا تو کبھی بھی حسن یہ نہ کہتے کہ میں نام تبدیل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ صحابہ کے نام، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے تھے لیکن انہوں نے کرین سے جان لیا صورتِ حال سے سمجھ لیا کہ آپ مشورہ دے رہے ہیں آرڈر نہیں دے رہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں وہی نام رہنے دوں گا جو میرے والد صاحب نے رکھا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سحل کا زمانہ ہوتا ہے سال اس کو کہتے ہیں جسے روندا جائے جس کے اوپر پاؤں دے دیا جائے یعنی کہ اس کو پاؤں دیا جائے اور وہ حقیر چیز ہوگی تو میں تو کیا ہوں میں تو حزن ہوں لیکن سعید مسیب کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم میں کیا رہی سختی رہی اب یہ نام کا اثر ہے یا نبی علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کا اثر ہے ولہ عالم سعید مسیب کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی بات نہ ماننے کا اثر ہے کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے بھی مشکلات تھیں بعد میں بھی مشکلات رہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد نام رکھنے کے بعد یا اللہ کے رسول کی بات نہ ماننے کے بعد اللہ کے رسول علی سطح اسلام کی بات نہ ماننے کے بعد آپ کا یہ مشورہ قبول نہ کرنے کے نتیجے میں کہتے ہیں ہم میں کیا رہی سختی رہی اس کے بعد حدیث نمبر ایک قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کن کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ہانی بنی عمر روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ ترََََََََََََََََََََ ماسی ان نبن عطن عمر كا انتقا اللہ آسيہ کہ عمر کی ایک بیٹی تھی عمر سے مراد کون ہے ہمارے دوسرے خلیفہ راشد جناب عمر فاروق کہ جناب عمر فاروق کی بیٹی تھی جنہیں کہا جاتا تھا آسیہ آسیہ ایک ہے آسیہ آسیہ نام تو آج کل بھی ہماری مسلمان عورتیں رکھتی ہیں یعنی کہ سین کے ساتھ آسیہ کس کے ساتھ سین کے ساتھ اور ایک ہے یہ آسیہ شروع میں آئین ہے اور سین کی جگہ پہ کیا سواد جس سے کیا ہوتا ہے ماسیت نافرمانی اور آسیہ نافرمانی کرنے والی تو جناب عمر کی بیٹی, کی بیٹی تھی جنہیں کہا جاتا تھا آسیہ فسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیلا تو نبی علیہ السلام نے ان کا نام رکھا جمیلہ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنابی عمر فروخ نے بیٹی کا نام آسیہ کیوں رکھا ہوگا تو آسیا کا وہ لوگ مانا کیا لیتے تھے یعنی کہ کسی کی بات جلدی سے نہ ماننے والی اپنے موقع پہ ڈٹ جانے والی غلط اگر آرڈر دیا جائے غلط بات کہی جائے تو نہ جھکنے والی مقابلہ کرنے والی لیکن اے زیادہ مشہور اس کا معنی کیا آسیہ کا کہ نافرمانی کرنے والی تو یہ معنی مناسب نہیں تھا تو آپ نے یہ نام تبدیل کیا اور کیا نام رکھا جمیلہ جمیلہ کا معنی کیا ہے خوبصورت جی اس کے بعد باب نمبر چار باب ما یکرہو من نل وہ نام جو ناپسندیدہ ہیں وہ نام جو ناپسندیدہ, ناپسندیدہ ہیں حدیث نمبر ایک ہزار ون زیرو سیون ایٹ میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کا نام کیا امام مسلم انسمر اطبنی جن دب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تو سم غلام رباح ولا یسار ولا افلاح ولا نافیہ آپ علی سب سط... علی فرما رہے ہیں کہ اپنے غلام کا نام ربا نہ رکھو اپنے بچے کا نام ربا نہ رکھو ولا یسارن اور نہ ہی اس کا نام یسار رکھو ولا افلح اور نہ بچے کا نام افلح رکھو ولا نافی اور نہ ہی نافع رکھو کتنے ناموں سے روکا ہے چار, چار سے لیکن نافے نام پہلے ان کے معنی کی طرف آتے ہیں ربا کس کو کہتے ہیں منافع والے کو فائدے والا منافع والا اور یسار کا منع کیا ہوگا آسانی والا افلا کا منع کیا ہوگا زیادہ کامیاب زیادہ فلاں پانے والا اور نافے نفا پہنچانے والا کسی کو نفع دینے والا تو یہ چار نام ہیں ان سے آپ نے روک دیا ہے کیوں روکا ہے اس بارے میں مسلم صریف میں ایک اور حدیث آتی ہے اس کا نمبر ہے دو ہزار ٹو زیرو سیون آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہو گے مثال کے طور پہ آپ لوگ کہیں گے کیا افلاح افلا موجود ہے آپ نے جس کا نام افلا ہوگا اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے افلا موجود ہے تو جواب کیا آئے گا موجود نہیں ہے یا کہا جائے گا ربا موجود ہے جواب کیا آئے گا ربا موجود نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے والا اور کامیاب جو ہے موجود نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا ایک بدفالی سی لی جائے گی لوگ اس سے کیا لیں گے بدفالی لیں گے تو آپ نے اس سے روک دیا لیکن کیا آپ کا یہ روکنا سختی کے ساتھ ہے یا بہتر ہے کہ یہ نام نہ رکھو اگر آپ کسی چیز سے روکیں اور اس میں سختی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا حرام ہے اور اگر سختی نہ ہو پھر ہم کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ کام نہ کیا جائے تو یہاں پہ یہ جو آپ روک رہے ہیں تو یہ نہیں تحریم کے لیے نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نام رکھنے حرام ہیں بلکہ یہ آپ مشورہ دے رہے ہیں اور بتا لیں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ نام تم لوگ نہ رکھو اچھا جی ہمیں کیسے پتہ چل گیا کہ یہاں پہ آپ کا منع کرنے کا انداز جو ہے اس میں سختی نہیں ہے کیسے پتہ چلا ایک تو اس لیے کہ آپ کا اپنا غلام تھا جس کے نام تھا ربا اور اس کے نام ربا ہی رہا آپ نے تبدیل نہیں کیا تو پتہ چلا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ تم یہ نام نہ رکھو راکھ لو تو کوئی حرد نہیں اس لیے جس کا نام پہلے سے ربا تھا وہ آپ نے تبدیل نہیں کیا اور ایسے ہی نافع عبداللہ بن عمر ردی اللہ کے ازاد کردہ غلام اور ان کے شگیر تو ان کے نام کیا ہے نافع بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے عالم ہیں عبداللہ بن عمر صحابی ہیں جو ایک ایک چیز میں نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کیا کرتے تھے تو اگر آپ نے سختی سے منع کیا ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے اپنے غلام کا نام نافے نہ رہنے دیتے بلکہ اسے تبدیل کرتے اس کے بعد اور یہ بھی بتا دوں کہ بن بنجندم نے جب یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے خبردار کیا کہ بھائی یہ نام جن سے آپ نے روکا یہ چار ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے جن یعنی کے میرے ذمے نہ لگا دینا کہ میں نے پانچ کا کہا ہوگا یا چھ کا کہا ہوگا نہیں چار ہیں اس کے بعد حدیث نمبر 1079 زیرو سیون ایک ہزار اناسی قوف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی حری رضی اللہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال روایت ہے جناب ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا اخن الاسما اند اللہ رد التسمل الاملاک ناموں میں سے حقیر ترین نام اللہ تعالیٰ کے ہاں ناموں میں سے حقیر ترین نام سب سے زیادہ قابل تحقیر نام کون سا ہے راج ناموں کے اعتبار سے سب سے حقیر نام اس آدمی کا ہے جس نے نام کیا رکھا ہو اپنا مالک الاملاک کیا نام رکھا ہو مالک الاملاک ان کے بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ اس حدیث کے کراوی ہیں سفیان بنوینا انہوں نے باقاعدہ مالک الملا کی تفسیر میں کہا ہے وضاحت میں کہا ہے کہ شہنشاہ یعنی کہ یہی لفظ بولا ہے انہوں نے شہنشاہ یہ میں ترجمہ نہیں کر رہا بلکہ یہی لفظ بولا ہے شہن شاہ تو اسے پتا چلا کہ شہنشاہ جو ہے کسی کو کہنا کسی کا کہلوانا یہ درست نہیں ہے اور اسی کی طرح دیگر آپ نام لے لیں شہنشاہ کا مطلب کیا بادشاہوں کا بادشاہ بھی بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ رب العزت ہے ایسے ہی کوئی نام رکھ لے اپنا احکم الحاکمین بھی آپ حاکم ہیں حکمران ہیں یا حاکم ہیں مراد یہ کہ فیصلہ کرنے والے ہیں لیکن احکم الحاکمین یہ تو اللہ رب العزت ہے قرآن میں علیہ صلی اللہ احکم الحاکمین اور ایسے ہی مثال کے طور پہ سلطان الصلاطین سلطان کا منع بھی تقریباً بادشاہ ہی ہوتا ہے تو سلاطین کا سلطان ان یعنی کے بادشاہوں کا بادشاہ سلطانوں کا سلطان تو ایسے نام کسی انسان کو زیب نہیں دیتے انسان کو اپنی اپنا مقام پہچاننا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے آردی تمہاری بادشاہت ہے وہ بھی لوگوں کے سہارے قہم ہے جب چاہے تمہیں کو مار کے تمہاری بادشاہت ختم کر دے اور انسان محتاج ہے اپنی بادشاہت کے لیے کن کا لوگوں کا عورتوں کا فوج کا تو یہ نام رکھنا کہ شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ تو یہ نام اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے ایسا آدمی اللہ رب العزت کو ناراض کر بیٹھتا ہے تو اخنا الاسماء دلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ حقیر نام رد اس آدمی کا ہے جو اپنا نام کیا رکھے مالک الاملاک بادشاہوں کا بادشاہ یعنی کہ اس کے بعد باب نمبر پانچ حب احبالاسماعی اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین نام جو نام اللہ کو سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں تو حدیث نمبر ایک ہزار اسی ون زیرو ایٹ زیرو میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون ہے امام مسلم علی بن عمر روایت ہے جناب عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ تعلن سے قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انَحب اسما عبد الرحمن یقیناً تمہارے ناموں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پیارے نام اللہ کے ہاں محبوب نام کون سے ہیں عبداللہ اور عبد الرحمٰن عبداللہ اللہ کا بندہ عبد الرحمٰن رحمان کا بندہ تو عبداللہ اللہ میں بندے کی نسبت کی گئی ہے اللہ کے نام اللہ کی طرف عبدالرحمٰن میں نسبت کی گئی ہے بندے کی اللہ کے نام رحمان کی طرف تو ایسے ہی جو اللہ کے دیگر نام ہیں ان کی طرف نسبت کی جائے تو وہ بھی پیارے نام ہیں مثال کے طور پہ عبد القدس عبدالعزیز عبدالخالق عبد الرزاق تو یہ سارے نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی محبوب اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پیارے نام ہیں کیونکہ یہاں پہ بندے کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے اللہ, اللہ کی طرف اور افسوس ہوتا ہے جب ہم معاملہ اس کے برعکس دیکھتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں لوگ بچوں کا نام کیا رکھ دیتے ہیں پیران دیتا یعنی کہ یہ بچہ کنہوں نے دیا ہے پیروں نے دیا ہے نوزب اللہ یا کیا رکھ دیں گے نبی بخش یعنی کہ نبی علیم نے بچہ بخشا ہے انہوں نے دیا ہے یا شیخ عبدالکلانی رحیمہ اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی نام رکھ دیں گے تو یہ افسوسناک صورت حال ہے یہ اللہ رب العزت کی نہ ہے جب کہ دینے والا کون ہے اللہ رب العزت تو اللہ کی نعمتوں کو اللہ ہی کی طرح منصوب کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کو ان کی طرح منسوخ کرنا جن کا نیم دینے میں کوئی کردار نہیں ہے یہ افسوسناک بات ہے باب نمبر چھ باب ما جا آفل خطان یہ باب ہے اس کے بارے میں جو کچھ آیا ہے خطنے کے بارے میں ان کے خطنے کے بارے میں شریعت میں کیا آیا ہے اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر ایک ہزار اکیاسی ون زیرو ایٹ ون خواہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کا نام ہے امام بخاری رحمہ اللہ ان سعید ابنِبیر قالا سعید ابن عباس مثل و منعت ہی نقبید صلی اللّہ علیہ وسلم سعید بن جو بیر سے روایت ہے یہ بھی بہت بڑے تابی ہیں کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عناں سے سوال ہوا مثل مََََََََََََََََََََنطا آپ کس کی طرح تھے جب فوت ہوئے نبی علیہ الصلاۃ وسلام يعنى یعنی کہ آپ کی عمر کیا تھی جب فوت ويں نبى على صلام قالا تو کہنے لگے کون؟ عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ انا یو میں دن مختون میں ان میرے ان دنوں میں ختنے ہو چکے تھے میں ان دنوں مختون تھا ان کے ان دنوں میرے ختنے ہو چکے تھے تو ختنے کس عمر میں ہوتی ہیں آپ کہیں گے کہ ساتویں دن نہیں ایسا نہیں ہے اسی لیے وضاحت آ ہے قالا یعنی کہ راوی کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے حدیث نیچے پہنچی ہے تو نیچے جو راوی ہیں ان میں سے کوئی راوی کہتا ہے وکان اللہ یقین رج اللہ حتیرک کہ وہ لوگ کسی بھی آدمی کا خطرہ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ بالغ ہو جاتا تو خطرے کب ہوا کرتے تھے جب بچہ بالغ ہو جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ جب نبی علی صلی اللہ علیہ السلام فوت ہوئے ہیں تب عبداللہ ابن عباس کیا ہو چکے تھے بالغ ہو چکے تھے اسی لیے وہ ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو حج حج کے بارے میں ہے آپ کی وہ حدیث جو حج کے بارے میں عبدالبن عباس بیان کرتے ہیں ان میں اس کسی حدیث میں کہتے ہیں کہ ان دنوں میں بلوغت کے قریب تھا ان دنوں میں بلوغت کے قریب تھا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی کتنی عمر ہوگی اے اندازہ علماء کے نام کا یہ ہے کہ جب آپ فوت ہوئے ہیں تو ان کی عمر تیرہ سال ہوگی یہ اندازہ کیسے لگایا ہے کیونکہ نبی علیہ سات السلام کا مکہ میں بائیکاٹ کیا گیا آپ کے خاندان کا بھی بائیکار کیا گیا بنو ہاشم کا اور آپ لوگ ایک گھاٹی میں محصور ہو گئے جسے کیا کہتے ہیں شیب ابی طالب تو وہاں پہ آپ محصور رہے آپ کی فیملی محصول رہی بنو حاسم کے لوگ معصور رہے مکہ نے ان کا بیکار کر دیا تو وہاں پہ عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے تھے تو وہاں سے اندازہ لگائیں تو آپ کی فوتگی کے موقع پہ عبدالبن عباس کی عمر بنتی ہے تیرہ سال بنتی ہے لیکن ہمارا موضوع یہاں پہ عبداللہ ابن عباس کی عمر نہیں ہے ہمارا موضوع کیا ختنے اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوگس سے پہلے پہلے آپ کسی بھی عمر میں بچے کا خطرہ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ساتویں دن کریں آپ ساتویں دن کرنا ساتھ ساتویں دن کر لیں ایک سال کا بچہ ہو جائے تب کر لیں دو سال کا ہو جائے تب کر لیں دس سال کا ہو جائے کر لیں اور بالغ ہو جائے تو تب یعنی کہ یہ ختنا کرنا ضروری ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ہماری یہ چوتھی کتاب اپنے اختتام کو پہنچی جو کیا تھی احکام المولود بچے کے احکام اب ہم بڑھتے ہیں پانچویں کتاب کی طرف الکتاب الخامص المیراثوسایہ پانچویں کتاب کس کے بارے میں ہے وراثت کے بارے میں اور وسیعت کے بارے میں الوسا وسیعت ان کی جمع ہے یعنی کہ وراثت کے بارے میں اور وسیعتوں کے بارے میں اس میں کئی فصلیں ہیں تو پہلی فصل کیا الفصل الاول الفراعض پہلی فصل جو ہے یہ وراثت کے مقررہ حصوں کے بارے میں ہے الفرائض فریضہ کی جمع ہے فریضہ کہتے ہیں مقررہ حصہ جو اللہ نے کسی وارث کا حصہ مقرر کیا ہے باب نمبر ایک باب الحاق الفرا دبی بعد اداء الحقوق مقرہ حصوں کو ان کے حق داروں تک پہنچانا انہیں دینا لیکن حقوق ادا کرنے کے بعد کیا مطلب حقوق ادا کرنے کے بعد ان کے وراثت تقسیم کرنی ہے جن کے جن وارثوں کے جو حصے اللہ نے مقرر کیے ان کو دینی ہے لیکن کب حقوق ادا کرنے کے بعد یعنی کہ اگر میت کے ذمے کیا تھا قرضہ تھا تو پہلے قرضہ ادا کیا جائے میت نے کوئی منت مان رکھی تھی کہ میں یہاں مسجد بناؤں گا منت پوری نہیں کر سکا تو اس کی منت پوری کی جائے تو جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کے بعد پھر وراثت تقسیم ہوگی اور کیا کیا جائے گا سب سے پہلے جن کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ان کو دیا جائے گا حدیث نمبر ایک ہزار بیاسی ون زیرو ایک ٹو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عنی بن عباس تن رضی اللہ عنہما عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رد الکر عبداللہ ابن عباس رویت ہے وہ رویت کرتے ہیں کس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا الیہ الفراعد کے مقررہ حصے کن کو دو بے اہلیہ ان کے داروں کو تو سب سے پہلے ان کا حصہ ادا کرنا ہے جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں مثال کے طور پہ خامند ہے خامند کا حصہ اللہ نے باقاعدہ بیان کر دیا ہے کیا بیان کیا ہے خامند کو کتنا مال ملے گا ورکم نصف ماترک ازوا جکم اور یہاں پہ میں اپنے بہن بھائیوں کو بتانا چاہوں گا وراثت کے بارے میں سب سے زیادہ گفتگو کہاں ہوئی ہے قرآن میں سورہ نساء میں سورہ نساء کے تقریباً شروع میں یعنی کہ وراثت کے بارے میں زیادہ گفتگو قرآن میں آئی ہے احادیث میں کم آئی ہے تو اس لیے یہاں پہ گفتگو آپ کو کم ملے گی کیونکہ یہاں پہ احادیث ہیں جبکہ کہ وراثت کی زیادہ گفتگو کہاں ہے قرآن میں تو وہاں پہ اللہ نے بیان کیا کہ خامند کو میت کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا ملے گا ایک بٹا دو ملے گا کب جب کہ مرنے والی کی اولاد نہ ہو اس کی ہو تو ہی ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے نہ اس خامد سے نہ کسی اور خامت سے تو پھر اس کو کتنا ملے گا آدھا عیسہ ملے گا ٹوٹل مال میں سے آدھا عیسہ اور اگر عورت جو ہے وہ اپنی اولاد چھوڑ کے گئی ہے اسی قامت سے یا پہلے کسی قامت سے تو پھر اس کو کتنا ملے گا چوتھا حصہ ملے گا ایک بڑا چار ملے گا تو ایسے ہی حصہ مقرر ہے بیوی کا ایسے حصہ مقرر ہے ماں کا ایسے حصہ مقرر ہے کس کا بیٹی کا تو جن وارثوں کے حصے اللہ نے باقاعدہ بیان کر دیے پہلے ان کو حصے دیے جائیں گے تو الحق الفرا دبی اہلیہ کہ جن کے حصے مقرر ہیں ان کو ان کے حصے دو تو مقررہ حصے ان کے حقداروں تک پہنچاؤ فما باقیہ تو جو باقی رہ جائے جو بچ جائے کس میں سے مالے وراثت میں سے ترکے میں سے فہوا تو وہ کن کو ملے گا لولا رد اس آدمی کو ملے گا اس مرد کو ملے گا جو رشتے کے لحاظ سے میت کے سب سے قریب ہے ان کو کیا کہتے ہیں جن کو مال بچ جائے تو ملتا ہے ان کو کہتے ہیں آصابات ایک کو کہیں گے آصابہ ایک کو کیا کہیں گے آصاب جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ان کو کہتے ہیں صحاب فرائض یعنی کے وہ لوگ جن کے حصے مقرر ہیں اور جن کے حصے مقرر نہیں ہیں اصحاب فرائض سے مال بچ جائے تو ان کو ملتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں آصاب بیٹا کیا ہے آصاب ہے بیٹے کا ایسا مقرر نہیں ہے اور کئی لوگ حیران ہوتے ہیں بھائی بیٹے کا ایسا مقرر نہیں ہے جی ہاں بیٹے کا ایسا مقرر نہیں ہے اس لیے کہ بیٹا ان سے کہتا ہے بھائی تم نے تو تھوڑا بہت لینا ہے لے کے جاؤ باقی سارا میرا ہی ہے تو اسبا کون ہوتے ہیں بیٹا اسبا ہے پوتا کیا ہے اسبا ہے میت کا باپ کیا ہے اسبا ہے میت کا دادا کیا ہے اسبا ہے اور میت کے بھائی کیا ہیں اسبا ہیں میت کے چچا کیا ہیں اسبا ہیں میت کے بھتیجے کیا ہیں اسبا ہیں لیکن ان سب کو کیسے ملتا ہے کہ اگر اسبا قریبی ہے تو دور والے کو نہیں ملے گا بیٹا جب میت کا ایک بھی موجود ہے نہ پوتے کو کچھ ملے گا اور نہ باپ کو بطور اسبا ملے گا البتہ باپ کا ایک حصہ ہوتا ہے بطور فرض وہ ملے گا اسے اور نائی مجید کے بھائیوں کو کچھ ملے گا جب بیٹا موجود ہے نائی مجید کے چچا کو کچھ ملے گا جبکہ مجید کا بیٹا موجود ہے تو اس لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں غور کریں آپ کے الفاظ پہ کہ فما باقیہ کہ جو مال بچ جائے کن سے فرائض سے فہوات مال کس کے لیے ہوگا اولا ردر اس مرد کے لیے ہوگا عورت یہ نہیں اس مرد کے لیے ہوگا جو سب سے زیادہ میت کے قریب ہے رشتے داری کے اعتبار سے جس کی زیادہ رشتے داری بنتی ہے تو نمبر ایک رشتے داری کس کی بنتی ہے بیٹے کی بیٹا, بیٹا نہ ہو تو پھر کس کی بنتی ہے پوتے کی اور پھر کس کی باپ کی دادا کی پھر بھائیوں کی بھائی بھی نہ ہو یہ سارے نہ ہو تو پھر چچا کا نمبر آئے گا چچا بھی نہ ہو پھر بتیجوں کا نمبر آئے گا اچھا یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ اسبا کون ہوں گے مرد ہوں گے تو اسبا میں بنیادی طور پہ مردی ہوتی ہیں لیکن جب میت کا بیٹا موجود ہوگا اور بطور اسبا وہ لے گا مال تو پھر وہ اپنی بہن کو بھی اسبا بنا لے گا اس کو بھی کیا کر لے گا اسبا بنا لے گا تو یہ ہے بڑی اہم حدیث ہے اس موضوع پہ کہ الحق الفرا ادا بھی کہ جن کے حصے قرآن میں مقرر ہیں ان کو وہ حصے دو اور جو مال بچ جائے تو وہ اس مرد کے لیے ہے جو سب سے زیادہ قریب ہے کس کے میت کے اور یہاں پہ دیکھیے پہلے کہا گیا راجل مرد اور پھر ذکر کہا گیا مزید تاکید کی گئی کہ مرد ہی مرد ہے عورت نہیں ہے کہ اس کے بعد وفی روایت انلی مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اکسم المال بین اہل الفرائد على کتاب اللہ مال تقسیم کرو کون سا مال وراثت کا مال ترکے کا مال مال تقسیم کرو بین اہل فرایدی ان کے مابین جو صحابِ فرائد ہیں جن کے حصے قرآن و حدیث میں مقرر ہیں جن کے حصے قرآن و حدیث میں مقرر ہیں ان کے مابین مال تقسیم کرو اعلیٰ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے مطابق جیسے قرآن نے کہا ہے جیسے قرآن نے کہا ہے اللہ کی کتاب کے مطابق اصحاب فرائض کے مابین مال تقسیم کرو فما ترکتل فرائد جو مال چھوڑ دیں اصحاب فرائد فلی اولا رد الکر تو وہ کس کو ملے گا اس مرد کو ملے گا جو سب سے زیادہ گہرا رشتہ دار ہوگا میت کا تو یہ حدیث تو ہم سمجھ گئے اب ہم منتقل ہوتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے وہ کیا باب میرا الابوینی والزوجینی والدین کی وراثت کے بارے میں یہ باب ہے اور میاں بیوی بی کی وراثت کے بارے میں حدیث نمبر ایک ہزار تراسی ون زیرو ایک تھری خوا. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے امام ہیں امام بخاری رحمہ اللہ عنبن عباسن روایت جنابِ عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نما سے قال وہ کہتے ہیں کان المال للولد مال ہوا کرتا تھا کون سا مال مال وراثت ترکے کا مال تو مال وراثت ہوا کرتا تھا للولد ہی. کس کے لیے اولاد کے لیے کس کے لیے اولاد کے لیے و کانت الوسیت الوالدین اور والدین کے لیے وسیعت ہوا کرتی تھی جن کے مال سالے کے سارا اولاد نے لینا ہے البتہ والدین کے لیے مرنے والا وسیعت کر سکتا ہے اور اس بارے میں سورہ بکرا کی ایٹ نمبر ایک سو اسی اس کو مد نظر رکھنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قوت بہ علیہ کم ادا حضرکم جب تم میں سے کسی پہ موت آئے تو اس پہ واجب ہے اس پہ فرد ہے کیا کہ وہ وسیعت کرے کن کے لیے والدین کے لیے والاقربین اور رشتے داروں کے لیے بالمعروفی مناسب طریقے سے لیکن یہ وصیت تب فرض ہے ان طرح کا خیرہ اگر وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہو اگر مال نہیں ہے تو پھر وسیعت کرنا فرض اور ضروری نہیں ہے لیکن اگر مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو پھر فرض تھا کہ وصیت کی جائے کن کے حق میں والدین کے حق میں اور رشتے داروں کے حق میں جس کے لیے میت جتنی وسیعت کرے گی اس کو اتنا مال مل جائے گا لیکن اب اس حکم کے اوپر عمل باقی نہیں رہا کیونکہ اب نظام وراثت آ چکا سورہ نصا میں یہ کون سی ایت؟ یہ آیت سورہ بکرا کی آیت تھی ایک سو سورہ نصاح میں باقاعدہ یہ نظام آ چکا کہ کس کا وراثت میں کتنا حصہ ہے تو اب وسیعت والد کے حق میں نہیں ہوگی والدہ کے حق میں نہیں ہوگی البتہ ایسے رشتے دار کے حق میں ہو سکتی ہے جو وارث نہیں بن رہا جو وارث نہیں بن رہا جس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے دوست کے لیے ہو سکتی ہے تو مرنے والا ایک تہائی مال میں سے ایک تہائی سے زیادہ نہیں مثال کے طور پہ اس کا ٹوٹل مال کتنا ننانوے روپئے تو تینتیس روپے یا پچیس روپے یا بیس روپے یا دس روپے دے سکتا ہے مسجد کو یا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی ایسے رشتہ دار کو جو وارث نہیں ہے جو وارس ہے اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی ایسے ہی لوگ کہتے ہیں جی یتیم پوتا تو یتیم پوتے کا قرآن و حدیث میں کوئی حصہ نہیں ہے اور اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ وراثت کا تعلق رشتہ داری سے ہے کسی کے یتیم یا فقیر یا مسکین ہونے سے نہیں ہے ان کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وراثت کس کو ملے گی جو آپ کے محلے کے یتیم بچے ہیں یا فقیر بچے ہیں ان کو ملے گی ایسا نہیں ہے وراثت کا تعلق اس سے داری سے بیٹا وارس بنے گے تو بیٹا موجود ہے تو پوتے کو کیسے ملے لیکن اگر مرنے والا یہ سمتا ہے کہ میرا یہ پوتا یتیم ہے اس کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں اور یہ غریب ہے اس کے حالات اچھے نہیں ہیں تو وصیت کر سکتا ہے ایک تہائی مال کی وصیت کر کے جائے اس کے حق میں 99 روپے میں سے بے شک اس کو 33 روپے دے جائے 30 روپے دے جائے 25 روپے دے جائے تو یہ بہرحال جو تھا کہ فرض ہے وصیت کرنا کس کے لیے والدین کے لیے وہ حکم اب نہیں رہا اور نبی علی حدیث ہے لا وسیعت علی وارسن کہ وارث سے وارث کے حق میں وسیعت نہیں ہو سکتی تو لوگوں کو اس معاملے میں توجہ دینی چاہیے کئی لوگ زیادتی کرتے ہیں فوت ہونے سے پہلے وارث کے حق میں وسیعت کر جاتے ہیں مثال کے طور پہ کسی ایک بیٹے کے حق میں کہ اس کا ایک تو حصہ وہ ہے جو وراثت میں سے ہے ایک تم نے اس کو اضافی دینا ہے تو یہ انداز درست نہیں ہے عبداللم عباس کہنے کاند المال مال ہوا کرتا تھا کن کے لیے اولاد کے لیے وکانت الوسیت الوالدینی اور وسیعت ہوا کرتی تھی والدین کے حق من ذالک ما احبا تو اللہ تعالی نے اس میں سے جو چاہا منسوخ کر دیا کینسل کر دیا فجعل اعلی مثل مطلا ح سین تو اللہ رب العزت نے مرد کے لیے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر حصہ مقرر کر دیا یہ کن کن کی بات ہو رہی ہے اولاد کے اب اصول کیا ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم کم لدریم صلی الحد کہ جب اولاد موجود ہے تو بیٹے کا حصہ ڈبل ہوگا بیٹی کا حصہ کیا ہوگا سنگل ہوگا یعنی کہ جہاں لڑکے کو بیس روپے ملیں گے لڑکی کو دس روپے ملیں گے اور اس کو بھی کوئی ظلم نہ سمجھے یہ باتیں آپ نے سمنی ہیں اسلام کے تمام اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اسلام لڑکے کو بیس روپے دے رہا ہے لڑکی کو دس روپے دے رہا ہے تو یہ بھی آپ سب کو پتا ہے کہ گالکہ کا خرچہ کس کے ذمے ہے لڑکی کے ذمے کہ لڑکے کے ذمے لڑکے کے ذمے یہ بیٹا جس کو بیس روپئے مل رہے ہیں اس کی بیوی ہوگی اس کے بچے ہوں گے اور لڑکی کو دس روپئے مل رہے ہیں تو اس کی اپنی فیملی ہے جہاں اس پہ خرچ کرنے کا ذمہ دار اس کا خامد ہے دس روپئے لے کے وہ کسی اور کے اوپر خرچ کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے اور اگر یہ بیٹا اور بیٹی غیر شادی شدہ ہیں تو پھر بھی ساری ذمہ داریاں کس پہ آنی ہیں بیٹے پیانی آنی ہیں وہ بہن کی بھی شادی کرے گا وہ گھر کا خرچہ بھی چلائے گا وہ اپنی شادی بھی کرے گا اپنا مکان بھی بنائے گا یعنی کہ بہن کی شادی کرنے والا بھی وہ اپنی شادی کرنے والا بھی وہ اور شریعت کے لحاظ سے اس لڑکی کے ذمہ کچھ خرچہ نہیں ہے یہاں بھائی خرچ کرے گا وہاں جائے گی خام خرچ کرے گا تو وجال اس کے بعد کیا وجال لکلی واحد مسود اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے ماں باپ کے لیے لکل واحد ما ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا چھٹا حصہ مقرر کر دیا کتنا مقرر کر دیا ہے چھٹا حصہ, چھٹا حصہ. یہ کب ہے جب اولاد موجود ہو جب اولاد موجود ہو میت کی جب میت کی فوت ہونے والے کی اولاد موجود ہو تو والدین کو کیا ملے گا چھٹا چھٹا حصہ ملے گا و جال مرتی اسمون اور اللہ نے مقرر کر دیا عورت کے لیے کتنا حصہ آٹھواں اور چوتھا یعنی کہ مرنے والے کی اولاد موجود ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا آٹھواں حصہ خاون فوت ہوا ہے اور اس کی اولاد موجود ہے چاہے اسی بیوی سے یا کسی اور بیوی سے تو اب جو بیوی موجود ہے اس کو کتنا حصہ ملے گا آٹھواں اگر دو بیویاں ہیں تو ان کو آٹھواں ہی ملے گا اسی کو تقسیم کریں گی آپس میں بڑے دو بیویوں کے بڑھنے سے حصہ بڑھے گا نہیں ور اور چوتھا حصہ ملے گا بیوی بی کو کب جب مرنے والے خاوند کے اولاد نہ, نہ ہو ولی زوج الشطرا اور خاوند کو کتنا حصہ ملے گا بیوی بی کی وراثت میں سے آدھا کب جب کے فوت انے والی بیوی بی کے اولاد نہ, نہ, ہو, نہ ہو ور اور چوتھا حصہ ملے گا کب جب اولاد جب فوت ہونے والی بیوی کے اولاد موجود ہو وفی روایتی اور ایک روایت میں کیا ہے و لیل مصدس و کہ اللہ رب العزت نے والدین میں سے ہر ایک کے لیے کتنا حصہ مقرر کیا ہے چھٹا حصہ اور تیسرا حصہ اچھا چھٹے کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے چھٹا حصہ کب ملے گا جب اولاد موجود ہوگی چھٹا حصہ اور تہائی کب ملے گا تہائی پہلے نمبر پہ ملنا ہے ماں کو کب جب میت کی فوت ہونے والے کی اپنی اولاد موجود نہ ہو اور اس کے دو یا دو سے بین بہن بھائی بھی موجود نہ ہو تو پھر ماں کو کیا ملے گا پھر تیسرا حصہ ملے گا اور باپ کو کیا ملنا ہے جب اولاد موجود ہے میت کی چھٹا حصہ اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر وہ اسبا بن جائے گا پھر وہ کیا بن جائے گا اسبا بن جائے گا تو یہ چند ایک مسائل تھے جن کا وراثت کے تعلق سے یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے اور باقی مسائل پہ انشاءاللہ گفتگو آئندہ دروس میں ہوگی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے بیان کردہ یہ مسائل سمجھنے کی توفیق دے اور ان میں دلچسپی لینے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے باقی رشتہ داروں کی طرح دوستوں کی طرح دنیا سے جاتے ہوئے وراثت کے معاملے میں کوئی غلط کام کر جائیں اور قبر میں جاتے ہوئے جب دنیا سے جا رہے ہوں تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جا رہے ہوں اللہ رب العزت ہمیں شریعت پہ سیمانوں میں عمل کرنے کی توفیق دے و آخا والا الحمد للہ رب العالمین